خطبہ نمبر ایک سو اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے تقوی کی اہمیت قبر کی ہول کی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھنے والے کی موت کی شہادت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے انعامات کے شکریہ میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسی سے مدد چاہتا ہوں وہ بڑے لاؤ لشکر اور بڑی شان والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں جنہوں نے اس کی عطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین کی راہ میں جہاد کر کے اس کے دشمنوں پر غلبہ پایا ان کے جھٹلانے پر لوگوں کا ایکہ کر لینا اور ان کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش و تلاش میں لگے رہنا ان کو اس تبلیغ و جہاد کی راہ سے ہٹا نہ سکا اب تم کو لازم ہے کہ خوف الہی سے لپٹے رہو اس لیے کہ اس کی ریسمان کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح محفوظ ہے اور موت اور اس کی سختیوں کے چھا جانے سے پہلے فرائض و اعمال اپنے پورے کر دو اور اس کے آنے سے پہلے اس کا سر و سامان کر لو اور اس کے وارد ہونے سے قبل تہیا کر لو کیونکہ یہ آخری منزل قیامت ہے اور یہ عقل مند کے لیے نصیحت دینے اور نادان کے لیے عبرت بننے کے لیے کافی ہے اور اس کی آخری منزل کے پہلے تم جانتے ہی ہو کہ کیا کیا ہے قبر کی تنگنائی برزخ کی ہولناکی خوف کی دہشتیں فشار قبر سے پسلیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا کانوں کا بہرا پن لہت کی تاریخی عذاب کی دھمکیاں قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور اس پر پتھروں کی سلوں کا چن دیا جانا اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو ڈرو کیونکہ دنیا تمہارے لیے ایک ہی ڈھرے پر چل رہی ہے اور تم اور قیامت ایک ہی رسی میں بندے ہوئے ہو گویا وہ اپنی علامتوں کو آشکارہ کر کے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قریب پہنچ چکی ہے اور تمہیں اپنے راستے پر کھڑا کر دیا ہے گویا کہ وہ اپنی مصیبتوں کو لے کر تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے اور اپنا سینا ٹیک دیا ہے اور دنیا اپنے بسنے والوں سے کنارہ کشی کر چکی ہے اور انہیں اپنی آغوش سے الگ کر دیا ہے گویا وہ ایک دن تھا جو بیت گیا اور ایک مہینہ تھا جو گزر گیا اس کی نئی چیزیں پرانی اور موٹے تازے جسم دبلے ہو گئے ایک ایسی جگہ میں پہنچ کر جو تنگ اور تار ہے اور ایسی چیزوں میں پھنس کر جو پیچیدہ و عظیم ہیں اور ایسی آگ میں پڑھ کر جس کی عزائیں شدید چیخیں بلند شولے اٹھتے ہوئے بھڑکنے کی آوازیں غذب ناک تیز بجھنا مشکل بھڑکنا تیز خطرات دہشتناک گہرا نگاہ سے دور اطراف تیرا و تار آتشیں دیگیں کھولتی ہوئی اور تمام کیفیتیں سخت و ناگوار ہیں اور جو لوگ اللہ کا خوف کھاتے تھے انہیں جوک در جوک جنت کی طرف بڑھایا جائے گا وہ عذاب سے محفوظ اتاب و سرزنش سے علیحدہ اور آگ سے بری ہوں گے گھر ان کا پرسکون اور وہ اپنی منزل و جائے قرار سے خوش ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اعمال پاک و پاکیزہ تھے اور آنکھیں اشکبار رہتی تھیں دنیا میں ان کی راتیں خضو و خوشو اور توا و استغفار میں بیداری کی وجہ سے اور دن لوگوں سے متوش اور علیحدہ رہنے کے باعث ان کے لیے رات تھے تو اللہ نے جنت کو ان کی جائے باز گشت اور وہاں کی نعمتوں کو ان کی جزا قرار دے دیا ہے اور وہ اس کے سزاوار اور اہل و حقدار تھے اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور برقرار رہنے والی نعمتوں میں لہذا اے اللہ کے بندوں ان چیزوں کی پابندی کرو جن کی پابندی کرنے میں تم سے کامیاب ہونے والا کامیاب اور انہیں ضائع اور برباد کرنے سے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا موت آنے سے پہلے امال کا ذخیرہ مہیا کر لو اس لیے کہ جن آمال کو تم آگے بھیج چکے ہوگے انہی کے ہاتھوں میں تم گروی ہوگے اور جو کارگزاریاں انجام دے چکے ہوگے انہیں کا بدلہ پاؤگے گے اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ گویا موت تم پر وارد ہو ہی چکی ہے جس کے بعد نہ تو تمہارے لیے پلٹنا ہے اور نہ گناہوں اور لغزشوں سے دستبرداری کا موقع ہے خدا عالم ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اطاعت کی توفیق دے اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں دامنِ افو میں جگہ دے زمین سے چمٹے رہو بلاؤ سختی کو برداشت کرتے رہو اور اپنی زبان کو خواہشوں سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھوں اور تلواروں کو حرکت نہ دو اور جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مچاؤ بلا شبہ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے حق کو پہچانتے ہوئے بستر پر بھی دم توڑے وہ شہید مرتا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور جس عمل خیر کی نیت اس نے کی ہے اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا وہ ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی یہ نیت تلوار سوتنے کے قائم مقام ہے بے شک ہر چیز کی ایک مدت اور میاد ہوا کرتی ہے